محمد ہوا رسول خلافی و اصحابی و جی و اطرا دی بنا ہیی و اون امتحی اجمى اما باد بو دو بللہ میں نش بسم اللہ رحمی کال اللہ ہو تبارک و تعالی قرآن نیل المجید امبی کا فحد درو شریف بابا سے بلند سلا تو سلام علی گیا سیدی آل یا آل یا رسول اللہ, اللہ والا عالابیا سید اصلا تو سلام گیا سیدیا رحمت عالمی والا عالابیا سافی صدر دی وقار زینت محفل بلکہ زینت اہل سنت ماہ تاب طریقت آفتاب اہل سنت پاسبان مسل کے رضا مخدوم ملک و ملت حضرت علامہ الحاج ابو دعود محمد صادق صاحب دامت مرکات ملک و دیگر علماء کرام مسلک حق اہل سنت و جماعت نات خان شری لسان اور میرے بزرگو دوست اور عزیز سنی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا بند کریم جلا جلال ہو امن وال آتما برحانو ہو دی ہمدو سنا اور ناد جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا سرورے کائنات مفر موجودات سے تخلیقے کائنات ممبئی کمالات خلاصے موجودات ملی میں کائنات مقصود کائنات بلکہ اسلح کائنات روحے کائنات جانے کائنات شانے کائنات وجہ کائنات صدر بزم کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفی صلاح تعالیح وال وبارک وسلم بار کا یہ بےکس بنا اندر ہدیے درودو سلام پیش کر بعد آئی دے نورانی اور روحانی معافلے پاک شہید آلے سنت مجاہدے اسلام بتل حریت خطیب اسلام بلکہ سویرے سفیر عشق مستفی حضرت علامہ لحاظ صوفی محمد اکرم صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دلانہ دل اس سے پاک دی تقریب شہید بھی ہے اور اسکالی سلا تو و سلام دی عظمت و رفت اور و شوکت اور آپ دی جلوہ فروزی تشریف آوری ولادت با دی خوشی کے اندر اس سالانہ پروگرام ہے دوستو نبی اکرم نورے مجسم شفیع معزم خلیفہ اللہ آزم جناب محمد اے مستفا ہی والی وبار وسلم تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر جس جس نے بھی کیتا ہے اسے اسے کا تذکرہ پیارے مستفا نے بھی فرمایا حضور علی سلاد تو وسلم بڑے لجپال ساری زندگی عاشق کے رسول مجاہد آلے سنت حضرت علامہ محمد اکرم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د گن گائے گستاخانے رسول کی سرکوبی فرمائی اور گستاخانے رسول نو جواب دے, دے رہے اج جو گو دنیا تو پردہ فرما گئے لیکن عشق رسول دی بنا دے آشک دے دل وچ اور زبان وچ مولانا اکرم رضوی دا نام موجود مختلف شہروں میں جا کے دیکھو مختلف علاقے میں جا کے دیکھو یہ چیز عمر تھوڑی ہے لیکن جتنا چرچا مولانا اکرم رضوی صاحب حاصل ایک خصوصی ہے نام سے آلے سنت و جماد نو اللہ کریم نے بڑے بڑے انعامات نال نوانے جشن عید ملاد نبی ملادن دی خوشی بھی یہ بھی اے بھی اللہ کریم نے آلے سنت و جماعت کے حصے رکھی بلکہ میں آ میں کہنا ہوں وا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے دلاد دی خوشی واسطے سنیا نو سلیکٹ کر لیا ہے اس سلیکشن ربے کریم تھی دعو سارے ہی کرتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے لیکن سونے نبی دے دلاد کی خوشی آئے سنتو جماعت کی کرے ربی ال شریف دا چند چڑیا نہیں ہوں گا پہلے ہی شہروں میں بڑے بڑے خوبصورت پوسٹر چھپے اللہ علیہ وسلم مستفا تو حوری صاحب نے بڑا پیارا شیر کیا سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا سارے میرے مل کے ذوق شوک پڑھو کہہ دو سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا کوئی خاموش نہ رہے سارے جوک شوق نہ کہہ دو خدا اہل سنت کو آباد رکھے خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا سنی جس, جس جس جگہ بھی بیٹھا ہے جس جس شہر بیچے, ملک بچ جس جس پنڈ واسطے اس محفل ملاش شریف دعا ہوں یہ بھی ملاش شریف دی برکت ہے خدا والے سنت کو آباد رکھے محمد کا میلا ہوتا رہے گا اور اے خوشی اور اے مسرت اے علماء مایا سنت نے اپنی طرف تو ہی نہیں بنا لی بلکہ آؤ قرآن و حدیث دا مطالعہ فرماؤ تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالی دے حکم دی تعمیل کی جائے اللہ ورما بھی ربی کا سارے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچا اے اللہ رب العالمین نے حضور علی سلاح تو سلام حکم فرمایا اے محبوب اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچا کرو پتا چلیا اللہ دی نیم تاندھا چرچا کریے تے رب کریم خوش ہوندہ کیونکہ اللہ دے حکم دی تعمیل کیتی جائے اللہ تعالیٰ دی ذات راضی ہوندی اللہ نے فرمایا میری یہاں نیم تاندھا چرچا کرو اور ساڑھے نزدیک مالکہ ہر آدمی جڑا اپنے آپنو مسلمان اے او خودے نزدیک اللہ دی سب تو وڈی نیمت پیارے مصطفیٰ دی ذاتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور علی سلام تو سب تو بڑی نعمت نے اللہ کریم نے قرآن نے مجید ورشاد فرمایا لاقت من اللہ البتہ تا کی کلا نے مومین تے بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہوں اپنا شان والا رسول مبوس فرما دیتا ہے رسول دو پہلا بھی تشریف لے ہے حضرت نو بھی اللہ دے رسول حضرت موسا بھی اللہ دے رسول حضرت دود بھی اللہ دے رسول اسی طرح تین سو تیرہ رسول آئے لیکن اللہ کریم نے انہوں رسولوں دی بے سن احسان نہیں جتایا اگر احسان جتایا ہے فرمایا اللہ کدمن اللہ ہو المک مینا از معا اور مومنت اللہ نے بڑا عسان فرمایا ہے کہ او نوچ اپنا شان والا رسول مبوس فرما دیتا پتا چلے رب دی سب تو وڈی نعمت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتے اور ایسے واسطے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدی دے دین و ملت دنیا اسلام دے عظیم سکالر قرآن اور حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کندل ایمان اللہ آلہ حضرت امام شاحمد رضاہاں فاضلے بریل نعمت پہ آد حقلا کی نعمت پہ آدر مل کے کہہ دو حق تلا کی نعمت پہ آلہ درود حق آلہ کی نعمت پہ آلہ درود ربتا آلہ کی منت پہ لاکھوں سلا ربتا آلہ کی منت پہ اور جس طرح عالم جناب امام مولوی کے عالم مبلغے قران فخر القررات زینت القررات کاری غلام رسول صاحب کے بلا فرمارے سن اور یہ بات بالکل حقیقت ہے میں خود بھی دیارے غیر میں جا کے دیکھیا ہے جس انداز اور پیارے انداز نال فخر القررات زینت القررات قاری غلام رسول صاحب نے مسلک ال سنت دی ترجمانی فرمائی ہے اور امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ دا ناطو او سلا کے دے لوکاں نو اور بڑے خوبصورت انداز اللہ تعالی نے مسجد کی تلاوت کاری صاحب کے جڑا امیرکا کنڈا ڈالک ہے نا یہ بڑا عجیب ہے کہ مسجد دوسروں کی سینٹر دور بنا تلاوت کون کر رہے ہیں کاری صاحب پہلی وی چکر لایا تو جی بس قرآن ہی تلاوت ہی کرنی ہے لیکن جنا جی تلاوت نے سہولت بڑی لیکن آلہ آدر برکت ہے امام آئے سنت مولانا شاہ احمد رضا ہاں بریلوی رحمت اللہ جہاں کلام ہے خدا دی قسم جتھے بھی پڑھو گے اور جس طرح دی بھی ہوتا دی کہ پوزیشن ہوئے کی پوزیشن گی سننی پڑھن والا اور جانتا ہو سر اونچا حضرت کا کلام پڑھتا ہے, ہے مد نظر رکھتے آخر مند نے حق تلا کی نعمت پہ آلہ درو مل کے کہہ دو حق تلا کی نعمت پہ تعالی کی منت سلام کی دینا اللہ کریم من اللہ, ہو با ہم اللہ نے اللہ نے تے بڑا احسان کیا اج ملک کے اندر ایک عجیب قسم کا طبقہ اور مختلف انداز دائے حق والے سنت دے متعلق پراپو گنڈا کر اے مولوی بڑے متصب نے یہ مول بڑے متصب نے حاجی صاحب کے بلا جی بڑے سخت نے جی حضرت محدد سے پاکستان رحمت اللہ علیہ بڑے سخت فلاں محل بھی بڑا سخت ہے لیکن میں پوچھنا پرانے مجید غور فرماؤ اللہ نے اپنے سونے مستفا صرف مومنا ول رسول بنا کے نہیں پیجیا فرمایا وما ارسلنا اللہ رحمت للعالمی. اللہ <سؤال> ورما دونیا اصا تین سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا حضور علی سر ساری کائنات رسول ساری کائنات واسطے رحمت ساری کائنات سارے آ نے ہندو بھی آ عیسائی بھی آ سکھ بھی آ گئے بھی مجوسی بھی آ سارے مسلمان بھی آ غیر مسلم بھی آ اللہ ورما دہ سارے ویسوں رحمت بنا کے بھیجا ساری کائنات در سهول بنا کے بھیجے آئے لیکن جدو احسان دی واری آئی فرمایا اللہ قد منن الله علی المؤمنین فرمایا مومنوں تے بنا احسان کیتا اے اور جنہاں تے احسان ہوئے خوشی بھی اوہی کردے نے نعا لانا تو پورجوش نارا تکبیر سام ہاتھ کھڑا کر کے نارا تک میر ناراسال جشن عید ملاد الچو دوسرے مدب والے بھی پوچھو ہر یہ افسر جب بہن یہ سانو کرنا شروع کر دیں جی نہیں جی یہ ہے وہ ہے میں پوچھنا جہدے کار اللہ احسان کرے خوشی وہی کر پاویں دوسرے مدد د کو کوئی بھی ہو جی جہد کر بچہ پیدا ہوے خوشی اچھی بول خوشی جہاں کا چودھری ممبر بنے خوشی جہاں کا بچہ پاس خوشی جنوں اچھی نوکری مل جائے خوشی کیونکہ جنہاں تے احسان ہوے خوشی اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کد من اللہ ہوناس اللہ نے لوکاں تے بڑا احسان کیا کیونکہ ناساں ناسا کئی ستیا ناس بھی جاسا بھی سارے آ نے اللہ نے اللہ من اللہ ہو اللہ ورما دن ہوا سفی امرسولا بھیجا جی ساری کائنات والے مگر احسان مومنا رہائے ملے ہے بجائے جناسان ہو خوشی مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مل کے کیا دو مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا کملی والا آ, گیا کم والا آ گیا جی کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا اور مومی صرف انسانی نہیں مومیان بھی مومن، غلمان بھی مومی فرشتے بھی مومن اور مومی روایات پڑھ کے دیکھو اور سیرت کتاباں پڑھ کے دیکھو دی اندر روایت موجود نے کہ صرف انسانی خوشی نہیں پے کرتے فرشتیا و نظر دوڑاؤ کملی والے دے دلاد دی فرشتے بھی خوشی کر رہے ہیں ر خوشیاں کر دیا پہ لما دسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آلانا تل ملائی کا سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کی ولادت ہوئی حضور دما دیا آل ملائی کا سرم وجہ اللہ دے فرشتے آہستہ آہستہ اور اونچی الان پے کرتے دنیا والی مبارک ہوئے اللہ کا رسول آ گیا اللہ دا محبوب آ گیا اج پاک محمد آئے اج آئے اج پاک دی آمد آمد دا تذکرہ صرف حضرت حاجی صاحب, ہی نہیں کر رہے صاحب زیادہ مبود محمد صاحب اللہ آلن اللہ و کا جب ہزور کی ولادت ہوئی فرشتے اچھی اچھی آوازہ آواز ہزور کی آمد تلادت کا ذکر کرتے پے نے واہ جبریلو بل بشارا جبریل بھی ایک دوسرے کو مبارک پہ د آہو جبریل اور روایت کس نے نکل کی تھی یہ محدیس ابن جوزی رابط اور جنہوں دکھو بندی بھی اہلے دیس آہو اسی اختلاف نہیں پاندے اسی افتراک پانوالے نہیں اسی لڑائیاں تے جنگ جدل تے ایک دوسرے دے گرے باہن تے داشت کرتی اے آلے سنت و جماعت دا مشن نہیں اسی تے سونے دی عظمت بیشکار کیسا رہے ہیں نو کٹھیاں کرن دی دعوت ہے ایلی جاؤ دو بندیاں پوچھو بنے جو آ کے جی بہت بڑے محدس ایل دیس کہل والوں پوچھو کہ جی بہت بڑے محدس اچھ تو ساڑھے نو سو سال پرانا محد کافر کلما پڑھا کن کافران بولو اچھی بولو کن کافران تبلیغ کا مزہ آ تبلیغ کا لطف ہے نا کہ دو لاک کافر کلما پڑھایا ڈائی سو کتاب کا دا رائٹر تے مصنف سب ابن جو بھی دیوبندی دوبندی بھی محدس من آدیس بھی محدس منن سنی بھی بولو محدث منو روایت نقل کر دیبر سات سطح نمبر چار پانچ چھ روایت موجود ہے متبوہ بیروت فرمایا لما بولے دا رسول اللہ, صل اللہ علیہ وسلم آلان سل رم و جہرا واتا جبریلو بل بشار جبریل بھی ایک دوسرے پہ دے مبارک خوشخبری جبریل بھی پہلے آسمان والوں مبارک دوجے یہ والوں مبارک یہ تیسرے آسمان والوں مبارک یہ چوتھے آسمان والوں مبارک یہ پنجیں آسمان والوں مبارک یہ چھویں سے ساتویں آسمان والی مبارک یہ ملا اللہ دی مخلوق مبارک ہوے اللہ دا مبوت تشریف لے آیا لو تارا من اور عرش مولا بھی نبی دلاد دی خوشی وجت پیا کر مولا بھی جڑا ہے وہ بھی بجت پیا کر کیوں بچت کہ اج او آیا ہے جا میرا بھی رسول ہے او اللہ کا مبو آیا جا میرا بھی رسول جبریل کیوں مشانتہ دے رہا مبارک دے رہا ہے اجلاد ہوئی ہے جڑا میرا بھی رسول ہے فرشتے مبارک بلکہ اللہ یوسف نبخانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اے او شخصیتیں شخصیت مولوی اشرم علی سم تھانوی دوبندی نے جنہ دی کتاب جامے کراما لو دا اردو ترجمہ کی دار نام جمال لو لیا رکھا اور دیوبندی مولوی محمد میاں نے آپ کتاب شمائےلے رسول وہاں اردو نزدیک بھی علیہ امین اندر نقل کیتا ہے دو مستفا سل اللہ علی وسلم دی ولادت ہوئی ہے بیت اللہ بھی پورا سال نبی دی ولادت دی خوشی بچت پیا کرتا اس واسے کہنیاں سے سارے مل کے خوشی نال کہہ دو اج پاک محمد آئے نے نیج پاک محمد ہوئ خوشیاں ہرشان فرشان ہوئیا خوشیاں فرشاں تے فرشانج پاک محمد بلکہ سائیا دی کتاب انجیل جماعت اسلامی دا ہے او دا ترجمہ جماعت اسلامی دا آدمی ہے او دا ترجمہ او جیفرنس مدوی صاحب نے اپنی تفصیل تفیم القرآن درج کیتے مفتی محمد شفی صاحب دیو بندی نے تفسیر مارے فل زیاء اللہ قادری بھی حوالہ پیش کر دیا حضرت آدم علیہ سلام نے فرمایا, بلست بی دے فرمایا او دن بڑا برکت والا ہوے ہو گا او دن بڑا پاگا گا او دن بڑا و شوکت والا بڑا ہی والا ہوم ٹو دا ورلڈ جدو سونا دنیا تشریف لیا گاؤں اپنے گھر ہیں جی گاڈ بلس آور ہوم خدا برکت پیدا کرے گاڈ بلس مائی ہوم اللہ برکت پیدا کرے دون بندیاں بھی لائی سنیاں نے بھی فشا لائی جناب فریم کر کے لائی گاڈ بلس آور ہوم خدا ہمارے گھر میں برکت پیدا کرے یہ دائیا جملہ بلسڈ بھی دیک مبارک والا <تصال> جملہ <تصال> <تصال> سڈے سنی نعا لے ملاد الن نبی مبارک اچی بولو عید ملاد النبی کھڑک کے بولو عد ملاد النبی یہ جڑا نارا وے سانو آدم علیہ السلام نے دوسے وہ فرمایا بلس نبی دائڈے اون دن بڑا برکت والا ہوے گا عظمت والا ہوے گا شان والا ہوے گا وین تو کم ٹو دا جو سونا دنیا تے تشریف لے اوے گا وا اے امام محمد رضا تیرے علم تے فراست نوں دنیا علم سلام پیش کر دیے تحقیق نوں سلام پیش کر دیے میرے اللہ حضرت تظیم البرکت دی ذات ایک ایسی شخصیت نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام دے اس جملے اس لفظ اس ولڈ آپ نے اس شہر نبھایا کہڑا شیر ہے جسوانی گڑی چمکا بلکہ کہو جی سوہانی گڑی چمکا جی سوہانی گڑی چمکا چاند اس دل افروز ات پیل کو سلا اس دل افروز افروزا رنا وچ موجود ہے جماعت اسلامی نے پبلش کیا ہے ترجمہ ٹرانسلیشن کرن والا بھی وجہ ہے جماعت اسلامی والے دوسرے اس دن خوشی کیوں نہیں کرتے اسنی ہو مبارک رب نے سانو خوشی واسطے پیدا ہو سنیا کا مسلمان دم سنیا کا مسلمانوں کا امام امام محمد رضا ہاں فاضلے وی رحمت اللہ ہے حضرت آدم دفظان دی ترجمانی کر کے پوری دنیا اسلام دسلمان کی زبان کنا رہے ہیں اور ترجمانی حضرت آدم دی کر کی کر رہے ہیں کہ جی سوانی جے سوہانی گڑی چمکات سوہانی گڑی چمکات اپنے اپنے محلہ باہر نکل آئیاں لوگ کہیں جی جلوس کھے لکھے جلوس کتنے لکھے کھانا جاتے ہور میرے قصور قصور جمع کسر دی ایک قصور شہر کا نام نہیں نہیںانا جمع محلات اور اربی جمع تین تو شروع ہوتی ہے لات ادا اد تک جاتی ہے اور جنت دیا اورا جلوس کی شکل کر مل گئے مستارا جا تل میں کسورانہ سارا تل اترا نسر جلوس کھڈ کے ایک دوسری تشی دیا چھڑک دیا پوچھنا پورا دل آ فتوا بھی د شرک دجائز فیل جنت دیا اورا باہر نکل کے دکیبیاں کر دینے ایک دوسرے سے اتر چھڑک دیا پہ نے اتنے ہی نہیں اللہ نے آڈر کی وا کی لا لے ردوانا جنت کے دربار اللہ آڈر فرماندائے کی پرما سیل دو سال آلہ فرما دے جنت دربار ردوان جنت الفردوس نجا دے ڈیکوریشن دی کر دے رائش سے زمائش کر دے یار لا جنت اگئی سجی ہوئی جنت الفردوس اج کوئی مر جائے نکلے اللہ تعالیٰ جنتو ستا مولوی صاحب بولتے جنت فردو چودھری صاحب جنت دو جیڑی جنت کی دعا مانگنا نبی دلاد سے سجائی گئی رب نے سجائی ہے رب نے حکم دتا جی جنت کی دعا مانگنا نا وہ جنت جہی ہے نبی کریم ملاد کی خوشی وجہ ہے بولو سجائی گئی ہے سانوں وار کھی تار اس واسطے میرے آر نال میں دعوے کہنا ہونا کسی بھی مذہب کے مسلک دا مولوی بھی ہے پر کتابیں پڑھنے والا اور آ گردانی کرنے والا کتابوں کا مطالعہ کرنے والا ہے جب وہ حضرت دی کتاب پڑھے گا آدت کا کلام پڑھے گا رحمت رحمدا ان پتا چل جائے گا امام مدد رضا کس آیت دا ترجمہ کر رہے تفسیر دی کیس کس حدیث دا ترجمہ فرو تشریح کی گفتگو کر رہے ہیں تو جنہیں کدی پڑھے ہی نہیں وہ پتا ہونا کتاباں والا کسے مذہب دا بھی مولوی ہوئے اور انشان لالتے پہ ہلی ہولی منتے جان دے سمجھ گئے نا اور وہ سعودی اور مقدس کے اندر جنہ ملک مصر وغیرہ جنہ دے متعلق دعوے کرتے پھرتے ہیں کریب ہے چند سالوں تو بعد اتنے بھی میرے حضرت علم اور فضل اور ماں جہ واقف اور تسلیم دے مسلمانوں کا جنت نجا دے جنت سنگیا نو بارہ پہنچ اسے اللہ حضرت علیہ رحمت فرمان نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب شہید والے شہید میلادے کا نا کہ سونے نبی دیا نا دلائل لال گفتگو کرتا سی اور جی بزدل کوئی نہیں جی مسی تلائل کا جو آم دلائل لینا دلائل کا جو گولی نہیں اس بزدل دا کام ہے ہلکے میں لال لے اج تک اللہ اکرم رضوی بیان کردہ گل جھوٹا سابت نہیں دعوت اور فکر پیش کرنے آؤ جی ہمت آ جائے آؤ وہ جنا ای جنا سی یہ جا سا جی صاحب سی بچپن لڑکی سب روز جڑا حاجی صاحب کی گلامی حاجی صاحب حاجی صاحب ایک گھنٹہ بہنا یہ بھی کام کرنا آپ جس انداز کی شخصیت نے ہالے سنت نا ہا دے ان سال ہر سال اپنے جوڑے پرداری کی تیے. بھائی صاحب تو کوئی گل ہے میں پلپلی بھی گوارا نہیں فرما دے کہ دلیل ہے بولی تے انگریز بھی نے. غیر مسلم بھی ظلم کہہ آدر فرما دے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ, جنت رسول اللہ کی وکیل وکیلے ردوانا سیے نیل فر دو سلالا جنت کے دربان آڈر ہو گیا اج جنت پھر دو سجا دے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے اللہ, اللہ, تعالی دی شانے اللہ نو اس چیز دا علم ہے کہ میرے محبوب دے غلامہ نے مسیتہ سجایا سونے دے میلان شریف سے مسیتات نے گلیاں نے مکان سجانے نے بازار سجانے نے کئی فتوی لانے جنتر درمان آج جنت دل فردوس نو سجا دے تاکہ نبی دے د دے واسطے دلیل بن جائے نبی دے د دے واسطے دلیل بن جائے تو حضور علی سلاح تو وسلام اللہ تعالی نیم تزمان اللہ فرما اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچا کرو اور ملاد شریف رب دی نعمت دا چرچا ہے اور حضور علی سلا تو سلام کی والدہ ماجدہ نو پوچھو اور بھی سونے کا چرچا ہے حضور علی سلام دی سلام کی ولادیات بڑھ کے ویکو اور حضرت مائی آمنہ نے اپنی اکی دیکھا سین بیان فرما اور قرآن مجید آئے ہنسو کم برہانا فرمایا پوری کائنات دے لوگو بے شک آ گیا تے کوڈے رب و برحان سنی علماء ماں بھی محفلے میلا دندر ہزور والی سلا تو سلام کی آمد ذکر کرتے ہیں اللہ دے محبوب تشریف لے آئے اس شان نہ لائے عزمتہ نہ لائے اللہ بھی فرمارے کہ تو ہو گو تو کوڈے رب و برحان آ گیا مرحان تو مرا سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتے آن دا بھی ذکرے نال شان بھی بیان کی تیئے فرمایا کہ دی جا آکم میں ناللہ نور بے شکاں گیاں تو آٹے کول اللہ واللہ نور آمد دا بھی ذکرے نور مصطفیٰ دا بھی تذکرہ ہو شان تشریف آئے قد جہاں کو ملحق بے شک تے کوڈے رب وق حق اون دا بھی ذکر اور انہاں دے حق ہوندا بھی ذکر شان حق جڑی اوندا بھی ذکر موجود ہے قرانے پاک پڑھتے جاؤ فرمایا اللہ کا دی جا حکم رسولم من نفوسکم عزیز علی ما انتم ہری سن علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم پرما ل بتا گیا ہے لہذا ساڈے ورگائیے لہذا یہ پیدا ہوئے نے آمنا دے پیٹوں پیدا ہوئے نور یہ کر ہیں وہ کرتے میں اسے گفتگو کرنا مینن فوسے یا تو آٹے بھی چوئی ہی ہیں لیکن دنیا تے جو آیا اور روندہ ہی آیا ہوئے مگر جدہ سونا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضور دی امی فرما دیا نے اور معیب دنیا لامہ کستلانی دی کتاب زرکانی علامہ محمد بن عبدالباقی دی کتاب کتاب الشفا قاضی عیاز دی کتاب شرع شفا ملالی کاری اصلی حنفی دی کتاب نصیم الریاض علامہ شہاب الدین خفاجی دی کتاب دلائل النبوت کی دی قدام دلائل دی کے اندر بھی سات دیگر با سیرت حل بھی آج علی سلام تو سلام آئے اور بھی آئے سارے روپے آئے ناجی دے ملاد دی خوشی سننی کرتے دی امی فرماندی نے سونا روا نہیں آیا کان موتا بسے من سونا مسکرا آیا سارا ایری سارا مسکراندے تشریف لے آئے نے، حضور تشریف لے آئے نے، اور حضرت علامہ رحمت اللہ نے دے اندر بیان فرمایا میرے پیارے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے فرشتے مسکرا اٹھے مسکرا اٹھی پرندے مسکرا اٹھے زرندے مسکرا اٹھے چرندے مسکرا اٹھے کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا اٹھا کہ آج اللہ کا محبوب مستعفی کی بلا پھر کیوں نہ کہ یہ مل گئے مستفی اور کیا تو مل گئے مستعفی اور اس انداز رکھ کے بیٹھو کملی والے آکا دور علی سلاد و سلام گنب خضرہ وچ لیٹ کے سڈے ملاش شریف کی مافل دیکھتے جلوا فروز ملا فرمان ہے جلبا فروزی جے جی کرم نوادی فرمان سے جلوا فروزی بھی مولوی اشرم علی تھانوی بھی, بھی گیا امداد المشتاق پہ جو نے ہے بلاد کی مافل میں حضور علی سلا تو وسلام قدم رنجا فرمائیں تو یہ ان کے لیے بعید نہیں ہو امداد المشتاق پہ جو نے لکھے حضور دا قدم رنجا فرمانا جلوہ فروزی افروض ہونا اے حضور کے نہیں ہزور نے حاجی جی شرک ہو گیا کا شرک ہو گیا صاحب محمد دو صاحب آخر جی شیرک ہو گیا مولانا ابد الزیز صاحب چشتی آخن جی شرک ہو گیا صاحب جمیل صاحب آخن شرک ہو گیا اللہ محمد لطیف صاحب آخر شرک ہو گیا اور میں پوچھتا ہوں اشرف علی خان بھی رضا اللہ حاجی سرمان مشرک ہو جان دین تیرے گھر کا نا دے عبارت میں دکھا گا امداد مشتاق اللہ ان اللہ کرے اس بولو کوئی نظام مستفا آئے تو وٹیا وٹیاں پردے کھولوں ادلو انساف کی ترکڑی میدان اتنے لیا گیا الحمد رب العالمین اے مسلک مولویا دا بنایا مسلک نہیں پیارے مصطفی صلی اللہ مستفا سلر لال محنت کرتا چلا جا رہے ہیں حضور علی سلادوں سلام گنبد کے خدر میں لےٹ کے مولا فرمایا تبھی دیکھو میں یہ کہنا جی ہزور دیکھتے بھی حاجی صاحب نے فٹ میم لکما دین ہم نے فرمایا ملاز کا فرمایا یہ لفظ بہت شان یہ <laughs> بولو یہ لفظ جہاں کی جچ دفت جچتا ہے سمجھی گئے تو آؤ میں حضور علی سلاد تو سلام دی کجا کم رسول منسی تیرا دھیان ہاتھوں ویروں ویل جاتا کھان پی وگر حلیما سادیا پوچھ نالے سونے دلاندی ہے نالے نبی دا نور ہونا بھی بیان فرما دیے اردا تو من آس تگنی بہی یا نل مسباں بیان اول ملا تبھی چلف موجود نے تفصیل مداری کا سناؤلہ قاضی کا اللہ پانی پتی رحمت اللہ لہن اپنے کھاتے سٹیا ہے جی اپنے کھاتے لکھیا جائے تو پھر وہ بھی من <laughs> یہ بھی تو منو نا جو آیا کرتے مکلی کر لکھ لیا رحمت اللہ جنو اپنی تفصیل مد ہری اللہ سورج نور دکھے دی حضرت علیما سا فرماندیا نے جدوں کا میں سونے نو اپنے گھر لو دیوا بتی بالن کی ضرورت ہی نہیں پوچھنا میرے حضرت عظیم سنت مجدد دے دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضلے بریلوی بولے آ فرماند نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب कोई खामोश ना रहे खुशी नाल कह दो चमक तुझसे पाते हैं सब पाते चमक तुझ से पाती हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले میرا دل بھی چمکا چمکان کملی والے اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ دلو پوچھ ہزور ددے امجد اور نواب صدیق قدم بوبالی غیر مکلدہ جدر اپنی کتاب شمام تو لچا اسی کلیا بہ کے کھانا کھانے سا تے بہت سارا کھا جانے سن رجنے مگر جب سونا بیٹھا ہوں سی دو تھوڑے لکمے کھانے سن جلدی رج جانے جلدی رج جانے یہ نواب سی دی کسم بوپالی نے شماما دے اندر ابو طالبے ذکر کیا اندازہ تک کر کملی والے ذاتے بابرکات اتنی فائد اتنا نفع ہے نفع بخشے اتنا وعدہ کبو تالے باپی بیان پہ کرتے ہیں اور غور فرماؤ نبی کریم کی امی جان پوچھو حضور والی سلام تو سلام پوچھو حضرت مائی پوچھ کے دیکھو جی نبی امی بول دیے فرما دیا نے لما ودا تو مقبول مدول متیابن مختونن, مصرورن, و لما ودا تو مختون مسرور میں سونے جنم دتا تے سونے قدرتی اکانتی تور سرما بھی بہ ہویا اور مولوی غلام رسول صاحب قلعہ میاں سنگ والے بولے اور فرمند نے قدرتی सुर में धारी अखां कुदरती में दिधारी दिलानू कतल कर दी जिवें कटारी اور اے ہوئی گال جڑیے مقبولاں سرما چشم اے نواب سدھی قسن بپالی اشمامہ تولمبریاج لکھدائے کہنے سرما چشم اور اے محمد حضور علی صلی اللہ سلام تو سرما چشم پھر حضور علیہ السلام علی دا جسم جڑاوے او طیب تے طاہرے پھر کملی والا دنیا تے تشریف لیا تے ناب بروی دائے ناڑو کٹیا ہویا وے خطنا شدہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو سجدہ یہ کون پہ لکھتا نواب صدیق سدیق یہ سیرت کی کتاب ہے کدی کتاب ہے بولو اور میں عام کہنا ہوں کدی بھاپی مولوی نواب نوب سدیق بوپالی دی شمامہ تو لمبری سیرت سیت جلسے جلسے پڑھنی شروع کر دار ہی آخر تھی پہلے گلت سو گل ہے ہی ہے جی بریلویا سنت تے فتو لاؤ گے پڑھو تے صحیح کتاب تے لکھی جی پڑھ کے سناؤ تے صحیح قوم سیرت النبی دے جلسے جے کتاب ہے سیرت دی پڑھ کے دکھاؤ جس مجدد مندیو کی کچھ مندیو ہو انہیں لکھا جو نبی کے میلاد کا آ سن کر خوش نہ ہو وہ شخص مسلمان ہی نہیں وہ <تصفيق> <تصفيق> لوگ خدا شاہد قسمت کیسی کندر دوگ نال کہہ دو وہ لوگ خدا ہد قسمت کیسی کندر وہ لوگ خدا شاہد قسمت کیسی کندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا مناتے ہیں کخری بات مرت کر دے تمام سیرت کتابوں میں ہا عربی ہا فارسی ہا اردو ہا انگلش کریبن جڑا آدمی عالم ہے کسی بھی عقیدے جنہیں سیرت دے موجود تک کتاب لکھی اور اکابر نے قریبن قریبن سارے نے بہت کہ حضور علی سلاد تو سروائت پہ تھوڑا جا ہوا سنت کے مسلک بھی حکام نہیں سیت دیا کتابیں موجود ہے حضور علی سلاد تو سلام امی جان فرما دیے کہ میں ستی ہوئی ہوں خام ایک نورانی ہستی اور نہ مینو فرمایا انکا دہ ملتے مبارک تو ساری کائنات دے لوگوں دے سردار دی ماں بن مدی نے جب انہیں منخواہ گل کی تے میں پوچھا حضور میں تو سنتی نہیں پہچان نہیں اپنا تارف تک کراؤ یہ ہوں سیت کے لوگ جلسے کرتے رہے نا تمام سیرت دیا کتابیں قریب قریبن موجود ہے اِنَّا کے قد حملتے بے سہی ہے دن نہ پوچھا حضور تھی اپنا تارف کرا ہونا فرمایا آنا آدم سفی اج یہ کہ جی نبی نو پتہ نہیں ماں دے پیٹ میں جی لڑکا ہے کہ لڑکی حضرت آدم علیہ السلام کی فرما رہے آنا مبارک ہوے ساری کائنات دے لوگوں دے سردار دی حضرت آدم علیہ السلام نو اے پتہ ہے ماں دے پیٹ میں لڑکا ہے تے لڑکا بھی وہ ہو جا ساری کائنات کا دا سردار ہوگا <laughs> لڑکا بھی ہوئے جا ساری کائنات دا سردار ہوگا یہ حضرت آدم علیہ السلام دا علم میں پیارے مستفا سارا کتابیں جو چیز موجود ہے یہ حضرت آدم دا علم حضرت موسا نے بھی مبارک دیتی حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بشارت دیتی اور مختلف الکام کے نام بشارت دیتی نا دے علم دشان ہے میرے مستحف صلی اللہ ہو سلم دشان کتنی بالا ہوئے گی جو سیرت تو نبی بیان کرنا چاہتا ہے اس کو یہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں فلاں چیز کا علم نہیں جو دھیانت داری سے سیرت بیان کرے گا اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم بتا سیرت جعلی سیرت جی اتنے کوئی جالی چیز ویچے تو انت بڑھ لینی ہے تو ان شاء اللہ پترا کم ہو <تصفح> جعلی نبی بیان کرنے والے قبر میں جاؤ گے پھر حضرت علامہ محمد اکرم رضوی رحمت اللہ کی سرکو دے دے جال اندرتا جالسازی دی یاری مکاری فریب او ساری زندگی بیان کرتے رہے اور باہ حوالہ بیان کرتے رہے کسی ماں نو ضرورت نہیں ہوئی کہ غلط سابت کرے لیکن گولی دا نشانہ بنایا توج بڑے ابھی کامیاب او کامیاب ہوا سلادوں سلا پڑھتا پا کبر درد بھی سلادوں سلا پڑھتے نے ملان کرتے یہ چیز عطا فرمائی عظمت عطا فرمائی دوستوں میں اسے اکتفا کرنا اللہ تعالیٰ میری تاری حاضری قبول اور منظور فرمائے سلام شمائے بد میں ہدایت پلا کلام جسوانی جی گڑی چمکا تک جان دس دل افروز ست پلا سلا پڑو مستفا جانے رحمت پہلا ہو سلام سم پہلا ہو سلا رب کی نمت دو ربلا کی نعمت پیا لا دور ہکتا کی منت پلاس لان رحمت پہلا پہلا کو سلا پہلے سجدے پہ پے روزے دل سے دور امت پہلا سلام سلا جان رحمت پہلا دھو سلا اشکے احمد میں یکتا وہ احمد راز اس امام محلے سنت پیلا تھو سلا موستا جان احمد راعت جانے راعت پہلا اللہ کریم اپنے حبیب کریم اللہ تو تسلیم دے جلیلا اپنا فضل و کرم ساڈے شامل حال فرما جتنے عزیزان و احباب نے اس وقت تک اس محفل پاک کے اندر حاضری دیتی ہے دوروں نیڑ اس محفل پاک دے اندر شرکت کی تیئے یا اللہ سب نو جہان دے اندر اس دی جزائے خیر عطا فرما سب دے ایمان جان رزق اولاد اور دینی ذوقوں شوق دے اندر مزید برکت اور ترقی عطا فرما سب نیک حاجات پوریاں فرما مشکلات آسان فرما نیک جذبے اور نیک کمائش برک برکت فرما تیرے فضل و کرم نال جس طرح اس محفل پاک دے اندر حاضری ہوئی یا ایسے طرح سب نو صبح دی نماز باجماعت ادا کرنے دی توفیق اطاف ہر مسلمان ہمیشہ پانچ وقت پابندی نماز دی ادائیگی دی توفیق اطاف جو لوگ نوجوان داڑی مڈانے کترانے گناہ کبیرہ کبھی مبتلا نے سب ن سنت پاک زندہ کرنے اور محمدی شکل و صورت اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمو موجودہ دور کی خورافات میں بازی فوٹو بازی ڈیلی